اور اس سے ملنے والا ہے فَأَمَّا من اوٹی اکیت بہ مینی پھر جس کا نام آئے اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا سبو حسین اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا مسو